الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلها صدق الله مولانا العظيم امید ہے کہ کل سے رمضان المبارک کی انشاء اللہ ابتدا ہو جائے گی باقاعدہ تراوی شروع ہو جائے گی چاند نظر آنے کی صورت میں لہذا آج چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں قرآن فہمی کے قریب کر سکیں اور جس دنیاات پر ہم قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں قرآن کریم تو ہم ہر سال سنتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی اور قرآن کریم انسانی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے اور پھر عملی تجربہ بھی موجود ہے کہ عرب کے بدو اور دیہاتی قرآن کریم نے ایک مختصر عرصے کے اندر ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا اس لیے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی ہیں یہ ایک قابل توجہ سوال ہے اور اسی پر غور کرنے کے لیے ہمیں آج کی اس مجلس میں چند ایک باتیں عارض کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہدایت کی کتاب بنا کر کے نازل کیا قرآن کے دامن میں یوں تو بہت کچھ ہے لیکن نزول قرآن کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے بدل المتقین کہ یہ متقی انسانوں کو ہدایت فراہم کرتا ہے اور متقی انسانوں کے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کر دیتا ہے آج کا مسلمان قرآن کریم سے بہت کچھ لینا چاہتا ہے صحت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کریم سے برکت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کریم سے رحمتیں بھی سمیٹنا چاہتا ہے قرآن کریم سے لیکن ہدایت لینا مسلمان کے کسی ذہن کے کسی خانے کے اندر موجود نہیں ہے کہ میں اس قرآن کریم سے ہدایت اور رہنمائی بھی حاصل کروں اور جب تک قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا خود ہدایت لینے کا فیصلہ نہ کرے اس وقت تک اسے ہدایت نہیں مل سکتی اس لیے ہمیں قرآن کریم کی مجلس میں شرکت اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ ہم اس قرآن کریم سے اپنے سینوں کو منور کریں گے اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برفا کریں گے حضرت شیخ الہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں برے صغیر کی آزادی کی جد و جہد کرنے کی پاداش میں انگریزوں نے گرفتار کیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں جزیرہ مالٹا کے اندر ساڑھے چار سال کا عرصہ قید رکھا گیا تھا اور پھر کوئی جرم ثابت نہ ہونے پر انہیں رہا کر دیا گیا تھا تو حضرت شیخ الند رحمت اللہ تعالی علیہ جب زمانہ اثارت گزارنے کے بعد واپس بر صغیر تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنے پہلے خطاب کے اندر اس موضوع پر گفتگو کی کہ ہم مسلمان آزادی کے لیے جو تحریکیں چلا رہے ہیں وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانہ اثارت میں سوال پر غور کیا ہے اور غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری آزادی کے راستے میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ دو چیزیں پہلے نمبر پر قرآن کریم سے دوری اور دوسرے نمبر پر فرقہ قواڑی یہ دو باتیں اگر امت مسلمہ سے ختم کر دی جائیں ایک تو انہیں قرآن کریم کے قریب کر دیا جائے اور دوسرا ان کے اندر سے پھر قواریت ختم کر دی جائے تو مسلمان ترقی کی بام عروج پر پہنچ سکتا ہے میں نے ایک دفعہ یہی بات کچھ دوستوں میں کہی تو ایک دوست نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ قرآن کریم کے قریب ہونا آج کل ہمارے دور میں تو بہت ہو رہا ہے ماشاءاللہ بینر لگے ہوئے دیکھیے اخبارات میں اشتہارات دیکھیے کہ تراویح میں قرآن کریم ترجمہ اور تشریح کے ساتھ سنیے جا بجاپ کوئی بینر لگے ہوئے نظر آئیں گے بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں سن رہے ہیں تو اگر قرآن کریم کی طرف رجوع کے نتیجے میں مسلمانوں کے حالات بدلنے چاہیے تو پھر کیوں نہیں بدل رہے سوال واقعی غور و خوض کرنے کا اور سوچنے کا ہے میں نے ان سے کی کہ قرآن کریم کی طرف رجوع کا مطلب قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی تفصیل کا بیان قرآن کریم کے احکام کی حکمتیں فلسفے بیان کرنا یہ اس کا مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے اس کی زندگی بدلنی چاہیے آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن کریم کے قریب آنے کے دعوے دار ہیں یا قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے دعوے دار ہیں یا قرآن کریم کی تفسیر سننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے اگر اس بات میں غور کر لیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی غدلل المتقین کی تفسیر میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور دوسرے مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم ہدایت اس انسان کے لیے بنتا ہے جو متقی بننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے عصرین علتخوا جو لوگ متقی بننے کے خواہش مند ہیں جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں ایسے انسانوں کو قرآن کریم ہدایت دیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں بدلنے کے لیے تو تیار نہیں اپنے آپ کو میں رہوں گا تو ایسے ہی جیسا ہوں البتہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے قرآن سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص قرآن کریم سے انقلابی پیغام حاصل نہیں کر سکتا وہ تو اپنے آپ کو بدلنے کی جائے قرآن کو بدلنا چاہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیے قرآن کو بدلنے کی کوشش نہ کیجیے چنانچہ حضور علیہ سلاط والسلام کے دور میں دو ہی قسم کے افراد سامنے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کی شکل میں سامنے آئے اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نہ بدلنے کا فیصلہ کیا وہ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں سامنے آئے تو قرآن کریم کی طرف رجوع کا مطلب صرف تفسیری موشغافیاں فلسفے کا بیان نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی طرف رجوع کا مطلب زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا ہے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دینا ہے دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں قرآن کریم سے استفادہ کریں تو اس کا راستہ عربی زبان کو جانے بغیر کوئی نہیں ہے جب تک ہم عربی زبان کا فہم اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم صحیح معنیٰ میں قرآن کریم کی روح سے واقف نہیں ہو سکتے ہاں اردو تراجم کے ذریعے اور تفصیلات کے ذریعے یا انگلش میں قرآن کریم کی تشریحات کے ذریعے یا فرینچ کے اندر یا کسی بھی دوسری زبان میں اس سے کیا ہوگا کہ ہم قرآن کریم کے قریب آ سکتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ ہمیں ایک مناسبت پیدا ہو سکتے لیکن صحیح معنی میں قرآن کریم کی روح ہمارے اندر حلول کر جائے اور قرآن کریم کو ہم صحیح جو مالہ معالے ہے اس کے مطابق قرآن کریم کو سمجھ پائیں اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیا جائے اور مضبوط بنایا جائے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر قرآن کریم کو سمجھنا اور پوری طرح قرانی معنی اور مفاہیم کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کسی دوسری زبان میں سمویا ہی نہیں جا سکتا اگر کائنات کے اندر عربی کے علاوہ کوئی اور زبان ہوتی تو شاید اللہ اس کا انتخاب کر لیتے جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی آج کے دور کی بڑی زبان ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تو یہ بات مخفی نہیں تھی اللہ چاہتے تو قرآن کو انگریزی ہی میں اتار دیتے کہ مستقبل کا سمجھدار طبقہ ذہین طبقہ چونکہ انگریزی جاننے والا ہوگا لہذا اللہ پہلے ہی انگریزی کے اندر قرآن اتار دیتے اس سے معلوم یہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا حوصلہ عربی زبان کے علاوہ کسی زبان کے اندر ہے ہی نہیں ایک عربی شاعر نے زبان عربی ایک شعر کہا ہے وسیع تو کلام اللہ وہ ماوق تو کہ میں اللہ کے قرآن کے الفاظ اور اس کی معانی کے لیے اتنی وسیع دامن ہو گئی ہوں کہ کسی ایک آیت یا کسی ایک مانا کو اپنے دامن میں لینے کے لیے میں نے کبھی بھی تنگ دامنی کا مظاہرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے حکمتوں کو دامن میں میں نے ایسا سمویا ہے کہ کسی سے بھی تنگ دامانی کا مظاہرہ نہیں کیا اور یہ خوبی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر نہیں پائی جاتی میں خود اپنے طور پر دیکھتا ہوں کہ جب کسی اردو تصویر کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس سے انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے پابند ہو جاتا ہے جو مفسر یا مترجم کا نقطۂ نظر ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیے آپ میں خود وہ نہیں آئیں گی جب تک کہ آپ عربی زبان نہ دیکھیں ویسے ہی ایک عربی قرآن پاک کو لے کر اس میں جب غور کرتے ہیں تو ایک آیت میں وسیع آفاک کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جب اسی کو اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ایک دم بند ہو جاتے ہیں بس اسی جو اردو بات کہی گئی ہے اسی کے حد تک انسان محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے وہ وسعتیں جو قرآن کریم کی ہیں وہ کسی دوسری زبان میں ذہن میں آتی ہی نہیں اس بنا پر پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو عربی زبان کے ساتھ مضبوط بنائیں اور عربی کے واسطے سے ہی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں یا کم از کم ایسے شخص سے قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھیں جو جس کی معلومات کا جو سورس ہے وہ عربی ہو عربی سے جس نے اخذ کیا ہو اس سے جب آپ سمجھیں گے تو جو اوسطیں آپ کو نصیب ہوں گی اور قرآن کریم کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا وہ ایسے شخص سے آپ کے سامنے نہیں آ سکتا ہے کہ جو عربی زبان سے نابلد ہو اور عربی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہو دیکھیے خوبصورت جملے اور اچھی اچھی تشریحات تو بیان کی جا سکتی ہیں لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت جملہ قرآن کریم سے کتنا میل کھا رہا ہے میں ایک اچھی سے اچھی بات کہہ سکتا ہوں لیکن کیا وہ قرآن کریم سے میل کھا رہی ہے اگر قرآن کریم سے میل نہیں کھا رہی تو وہ میری تیری بات ہو سکتی ہے اللہ کی بات تو نہیں کہلائے گی ہم اسے اللہ کی بات کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی بات نہیں بار صورت یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے آج سے سوا چودہ سو سال پہلے اتارا ہے نثار صاحب نومان ہیں انہیں دے دیجیے نعمان کہ قرآن کریم نزول کے اعتبار سے اس کی دو تقسیمیں ہیں ایک تو قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوا ہے اور ایک قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو آپ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوا ہے تو جو حصہ ہجرت سے پہلے اترا ہے اسے مکی قرآن کریم کہا جاتا ہے اور جو حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے اسے مدنی قرآن کریم کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا مکیہ مدنیہ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے تو یہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے اتری ہے اور مدنی صورت ہے تو یہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اتری ہے یہ مکی اور مدنی دو مراحل ہیں اور یہ دو مراحل دراصل اسلامی معاشرے کے افراد کی تعمیر کے دو مراحل ہیں مکی مرحلہ ذہن سازی کا مرحلہ ہے اور مدنی مرحلہ قرآن کریم کے احکام پر عمل درآمد کرنے کا مرحلہ ہے ذہن سازی کے لیے عقائد پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ عقائد جتنے مضبوط ہوں گے اعمال کے اندر اتنی ہی قوت ہوگی اس بنا پر تیرہ سال تک عقائد کی مضبوطی کی جد و جہد اور کوشش کرائی گئی ہے اور دس سال کے عرصے کے اندر سارے قرآن کریم پر عمل درامد مکمل کرا دیا گیا ہے اور تیرہ سال لگے ہیں ذہن سازی کرنے کے اور مسلمانوں کو عقائد کی بنیاد پر مضبوط بنانے پر دوسری بات یہ ہے کہ دوسری تقسیم قرآن کریم کی جو ہے وہ صورتوں کے اعتبار سے ہے صورتیں بھی ایک ایسی اکائیاں ہیں جو کہ قرآن کریم کی تقسیم کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں اور صورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صورتیں ایک مضامین کا ایک مجموعہ ہوتی ہیں لیکن صورت کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک ان مضامین کو مکمل کر دیا جاتا ہے ان مضامین کا کوئی بقیہ دوسری صورت کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ہے اور یہ صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ آسمانی تقسیم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تقسیم فرمائی ہے اور مسلمانوں کو اسے آگاہ کیا اور روشناس فرمایا ہے جبکہ ایک اور تقسیم ہے پرانے کریم کی وہ صفاروں کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے قرآن کریم کے تیس سپارے ہیں یہ تقسیم انسانوں کی اپنی کی ہوئی ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی تقسیم نہیں ہے یہ اور نہ صحابہ کرام کی کی ہوئی تقسیم ہے اور یہ تقسیم در حقیقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور یاد کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ روزانہ کا اپنا کچھ حصہ تلاوت کے لیے رکھ لیا جائے تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سپارے اور آدھا سپارہ یا پاؤ سپارہ یہ اس اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے ہمارے ہاں عام طور پر ترادی کے اندر سپاروں کے لحاظ سے ہی تلاوت کی جاتی ہے تیس دن ہوتے ہیں رمضان, رمضان کے تو تیس سپارے ہوتے ہیں روزانہ ایک سپارہ یا سوا سوا سپارہ پڑھ لیا جاتا ہے اس حساب سے ترتیب رکھی جاتی ہے لیکن سپاروں میں معانی کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سپارے میں آدھی بات ہوئی ہے اور اس کے بعد والے سپارے میں باقی آدھی بات کی جا رہی ہوگی پوری بات مکمل نہیں ہوتی آدھا واقعہ یہاں بیان ہوا ہے اور آدھا واقعہ جو ہے اس کے بعد جا رہا ہے جو حضرات سورہ کاف کی عام طور پر تلاوت کرتے ہوں گے میں پارے کے آخر میں اور پھر سول میں پارے کی ابتدا میں ایک ہی مضمون چل رہا ہے ایک ہی واقعہ چل رہا ہے لیکن وہ کچھ واقعہ جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے کچھ ادھر چلا جاتا ہے یہ دراصل لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے کہ تلاوت میں ایک مخصوص حصے کی روزانہ تلاوت کر سکیں اس کے لیے یہ تقسیم کی ہے اس کا معانی اور مفاہیم کے ساتھ کوئی خاص ربط اور تعلق نہیں ہے پھر ایک تقسیم رکوعات کے اعتبار سے بھی رکوع لکھے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ ایک دفعہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا تو دو مصری آپس میں بڑی بحث کر رہے تھے ان کے ہاتھ کہیں پاکستان کا چھپا ہوا قرآن کریم لگا ہوا تھا تو وہ اسی بات پر کہ یہ کس بات کا بنا ہوا ہے بہت پریشان تھے اس کے لیے اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رکوات کی تقسیم ہمارے علاقوں میں ہے عرب علاقوں میں یہ تقسیم نہیں پائی جاتی رکوات وغیرہ کی تو جب میں نے دیکھا کہ کافی بیچارے پریشان ہو چکے ہیں تو میں نے ان کی تھوڑی سی رہنمائی کرنے کے لیے ان سے میں نے گفتگو کی نے بتایا کہ رقو دراصل یہ عین جو بنا ہوا ہے یہ رقو سے معخود ہے اور رقو کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر آپ رقو کرتے چلے جائیں گے نا اگر رمضان شریف میں روزانہ بیس شرابی کے اندر بیس رقو پڑھ لیں گے تو ستائیس تاریخ کو قرآن کریم مکمل ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے اور اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور یہ تقسیم بھی بعض لوگوں نے بعد میں کی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہوئی تقسیم نہیں ہے یہ رکوات وغیرہ کی جو تقسیم ہے البتہ جو آیتیں ہیں یہ حضور علیہ السلام کی بیان کردہ ہیں اور ان آیتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ان آیتوں کا لحاظ رکھنا اور تلاوت کے اندر ہر آیت پر وقف کرنا یہ مصنون ہے اور بہتر ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے قرآن کریم کا جو انداز ہے اس میں قرآن کریم نے عقل کے پہلو کو بھی سامنے رکھا ہے اور جذبات کے پہلو کو بھی پیش نظر رکھا ہے عقل کے پہلو کو سامنے رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو ذہن سازی اس کی کی جائے اسے غور و خوض پر آمادہ کیا جائے اور اس کے اندر ایک دائیا پیدا کیا جائے سوچ وچار کے نتیجے میں عمل درامد کرنے کا دو قرآن کریم انسان سے بار بار تقاضا کرتا ہے فائدہ یا رو الابصار عقل والو سمجھ والو غور کرو سوچو انفیدا لی کل آیات الباط عقل والوں کے لیے اس میں بڑے دلائل موجود ہیں تو قرآن کریم عقل کو استعمال کرنے کی بار بار دعوت دیتا ہے لیکن قرآن کریم نے زیادہ تر عقل سے خطاب کرنے کی بجائے دل سے زیادہ خطاب کیا ہے اور دل جذبات کا محور ہے انسان کے جذبات کا اور کسی بات پر عمل کرنے کے لیے دل کا راستہ شارٹ مختصر ہے اور عقل کا راستہ لمبا ہے اگر آپ کسی کو عقل کے راستے عمل پر آمادہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بڑا لمبا وقت درکار ہوگا سمجھانا بجھانا دلائل پیش کرنا یہ بڑے لمبے کام ہوں لیکن اگر آپ دل کے راستے سے اس داخل ہوتے ہیں تو بڑی جلدی اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو عمل پر آمادہ کر لیں گے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقلی طور پر آپ اسے کرنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا نہیں کرتے اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقلی طور پر آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن دل چاہتا ہے کر گزرتے ہیں اسے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا دل نہ مانتا ہو صرف عقل کے کہنے پہ آپ کر جائیں ایسا نہیں ہوگا تو دل کا راستہ مؤثر ہے اور مختصر ہے اس راستے سے انسان کو عمل پر زیادہ آسانی کے ساتھ آمادہ کیا جا سکتا ہے اور لایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے قرآن کریم نے دل کے راستے کو زیادہ اختیار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کے راستے کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب انسان عملی قوت اس میں آ جاتی ہے تو غور و خول کر کے انسان پھر وہیں پر آ پہنچتا ہے تو انسان کی عقل بھی اس میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس طویل راستے کی بجائے مختصر راستے کو زیادہ اختیار کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر پھر جب قرآن کریم عقل کا راستہ اختیار کرتا ہے تو عقل کو اتنی آزادی نہیں دیتا کہ وہ قرآن کریم کے صحیح یا غلط ہونے کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل انہی چیزوں کو سمجھ سکتی ہے انہی چیزوں کے بارے میں فیصلے کر سکتی ہے جو چیزیں کے انسانی عقل کے دائرے کے اندر موجود ہیں. جو چیزیں انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہیں وہاں انسانی عقل کام نہیں کر سکتی اور انسانی عقل تب کام کر سکتی ہے جب اس کی آنکھیں دیکھیں اس کے کان سنیں یا اس کی ناک سونگھے یا اس کا جسم کسی چیز سے ٹچ ہو مس کرے تب انسانی عقل وہاں کام کرتی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ دیتی ہے لیکن جہاں انسانی آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں انسانی کان کام نہ کر رہے ہوں اور انسانی جسم اسے چھو نہ سکتا ہو تو ان چیزوں کا ادراک عقل بھی نہیں کر سکتی عقل اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی یہ ہوا سے خمسہ جو انسان کے ہیں جہاں یہ کام کریں گے وہاں عقل کارآمد ہوگی اور جہاں یہ کام نہیں کریں گے وہاں عقل کارآمد نہیں ہوگی اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں ان میں انسان کے ہوا سے خمسہ کارآمد نہیں ہے لہذا جب آخرت کے مسائل میں انسان کے ہوا سے خمشہ کارآمد نہیں ہیں تو پھر انسان عقل کے ذریعے آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا یہ آخرت کی باتوں کا فیصلہ قرآن کریم کرے گا اور عقل کو اس قرآن کریم کے پیچھے چلانا پڑے گا جس بنا پر ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اپنی عقل کو قرآن کریم کے تابع بنا کر کے چلیں گے قرآن کریم کو اپنی عقل کا تابع بنانے کی کوشش نہیں کریں گے یہ تو یقینی بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لہذا اگر اس کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اپنی سمجھ کو قصوروار ٹھہرائیں گے اس بات کو کسوروار نہیں ٹھہرائیں گے جو قرآن کریم نے بیان کی ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کی بیان کردہ بات برحق اور سچی ہے البتہ ہم اسے سمجھنے سے یا ہم اس کی توجہ بیان کرنے سے خاصر ہیں. حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی جو تلاوت ثابت ہے تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت رات میں اکیلے نوافل کے اندر کیا کرتے تھے دن میں جو ہے تو وہ فرائض میں نماز فرائض کے اندر ہے باقی رات کو اکیلے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور وہ دل پر زیادہ اثر انداز ہونے والی شکل ہے تو ان صورتوں میں اگر ہم کوشش کریں گے ان ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن معانی اور مفاہیم پر غور کرنے کی تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن کریم سے قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ کل سے باقاعدہ سورہ فاتحہ سے ہم تفسیر کا بیان شروع کر دیں گے کل انشاءاللہ شاء اللہ اثر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ سے لے کر پہلا سپارہ مکمل اس حصے کی انشاءاللہ ہم تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ شاء اور وہی پھر رات کو تراویح کے اندر بھی پڑھا جائے گا تو کل سے اس سلسلے کو باقاعدہ شروع کر دیں گے اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے تو رب للہ شرد العالمین و صلاح السلام علیہ شوق اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسعد بك من كل شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله الهيس आने वाले रमजान मुबारक को हमारे लिए हिदायत का जरिया बना और हमारी روحانی ترقی کا ذریعہ بنا امتِ مسلمہ کے حالات کے سمرنے کا ذریعہ بنا الہ العالمین اللہ امت کو قرآن کریم کا قرب نصیب فرما اور قرآن کریم کے مطابق امت کی زندگی کے اندر انقلاب برپا فرما الہ الہمین اللہ امتِ مسلمہ کو امن و امان نصیب فرما دے اور یہ جو پریشانیاں اور مشکلات امت کے سامنے درپیش ہیں اے اللہ تو ان سب کو ختم فرما دے العالمین اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما اور ان مجالس قرآن کو اے اللہ تو قبولیت تام عطا فرما و صلی اللہ وسلم وبارکہ محمد و علی و صحابیہ بہین و رحمتِ قیام